کہ اتنا اتنا کفر میں بول رہا ہوں کہ نبوت کا دعویٰ ہے صرف نبی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے جو نہ مانے وہ کافر ہے صدیقی اکبر نہیں کہہ سکتے مجھے نہ ماننے والا کافر ہے بتاؤ مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی نے اور صحابہ کرام کو خارجیوں نے کہا خشرق اور کافر ہے علی سے پوچھا گیا حضرت یہ کافر ہیں فرمایا منل کفر فرو کفر سے تو بھاگے ہیں شرک سے حضور منافق ہیں فرمایا المنافقون یذکرون اللہ کا وہا اولا ید اللہ کترا منافق تو اللہ تعالیٰ کو کم یاد کرتے ہیں یہ بہت زیادہ یاد کرتے ہیں حضور پھر کون ہے فرمایا قوم بغوالینا والینا قتل نہ ہو بے بغی ہے اور یہ لوگ ہیں انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے بغاوت کی وجہ سے ہم نے ان کو قتل کر ڈالا ہے بغاوت کی وجہ سے قتل کیا ہے اپنے آپ کو کافر اور مشرق کہنے کی وجہ سے قتل کیا مولا علی مان سے بتاؤ مولا علی اور صحابہ کی ولایت میں کوئی شبہ ہے تو ان کو بلی نہ ماننے بلکہ مشرک کہنے والا تو کافر نہیں ہوا اور حضرت کہہ رہے ہیں کہ ایسے کافر ہے مرے ایک کسی خلیفے کو ولی نہ ماننے والا ایسے کافر ہے جیسے سارے نبیوں کو مانے صرف ایک نبی کو نہ مانے تو کافر یہ تشویر دیکھو کہ کیا ہے ایک دفعہ مجھے یہ بھی کہا ہے پیر محمد یوش کے میں صرف آپ کو مانتا ہوں اور وہ بھی اس لیے کہ آپ بھاگیوں کو اور ان پر شدت کرنے والے اور آپ کے سوا کوئی اور پیر طریقہ نہیں مانتا تو میں نے کہا میرے تو تقریباً آٹھ ہزار خلفائے کرام ہیں اور سب کے سب فنائے قلبی اور نفسی سے مشرف ہیں اور کامل و مکمل اولیاء ہیں تو اگر تم صرف مجھے مانتے ہو اور ان کی ولایت سے منکر کرو تو یہ بھی کفر ہوگا کیونکہ تمام اولیاء کو ماننا لیکن صرف ایک ولی سے انکار کرنا کفر ہے جس طرح تمام امبیا پر ہی ماننا اور صرف ایک نبی سے انکار کرنا کفر. تو پیر محمد چشتی اس مسئلہ کے ماننے سے انکار کرنے لگا تو میں نے کتاب ادھی ختم کیا در پردہ نبوت صرف اس نے اپنے آپ کو نبی کہا نہیں ہے لیکن یہ دعوی نبوت मुकाबला करने वास्तव कोई भी मोमन तैयार नहीं थी इस्लामी नहीं है अगर होती तो सारू उतार दिया जाता जी सिर्फ इस्लामी हुकूमत नहीं है कुपर की हकूमत है इस वजह से बाबा जी माउज कर रहे हैं बाकी कौली रद्द वो हमने कर दिया آپ کے سامنے بھی ہماری جو ذمہ داری آپ پوری کر رہے ہیں یہ پرانا چھاپا ہے کھجوری کا کھجوری کا چھاپا ہے میری بات ایک ذہن میں رکھنا میری بات ایک زیر میں رکھنا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ولی وہ ہوتا ہے پہلے ولایت کے لیے شرائط ہے بلی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو اور شریعت میں دعویٰ کرنا کہ میں پرہیزگار ہوں متقی ہوں یہ خود ایک کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گنا کا خود ارتکاب کرنا اور اپنے آپ کو ولی کیسے رہنا یہ تو خود ولایت کے منافی ہے اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی جب ولایت کے منافی تو پھر یہ کہنا اوپر سے کہ مجھے جو نہ مانے کافر ہے اتنا بڑی بات کسی ولی سے ثابت کر دو کسی صابی سے ثابت کر دو جو تو شیطان ہے خود سنا پیش ہے شیتان بہت اپنی تعریف کرنا شیطان کا طریقہ ہی بزرگ لکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا اسودی افواہل مداحین تعریف کرنے والے تمہارے سامنے تعریف تمہاری کرنے لگے تو ان کے منہ میں مٹی ڈال دو اور <laughs> <laughs> <laughs> خود اتنا بڑی تعریف کرنے لگ جانا کہ کہنا جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے کمال ہے بھائی ابھی بھی لایت ہے ایسا کال کسی ولی کا کسی د... دنیا بھر کے ولی کا بتا دیں ہم توبہ کریں رہیں تو گے اس نے کہا جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے یا وہ کہے کہ جو مجھے نہ مانے وہ کافر ہے اور پھر وہ ولی ہوا نے پاک کی نسر قطعی ہے لا تو سکو انفو سکوم اپنے نفسوں کو پاک مت کہو اللہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پاک ہے بازیا جتنا ولی دیکھیا صاحب راتی جاگن راتی داری کر کر رومن نیند کھاتی تو پجری اوگر ہار کام مرتے سب تھی نیوتے حضرت پتہ نہیں کون سے سلسلے کے حضرت فیض یافتہ ہیں حضور شاہ نقش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقولہ فرمان میں دکھا سکتا ہوں آپ سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ کی کوئی کرامت ہے فرمایا میرے جیسا ظالم میں زمین پر چل پھر رہا ہے اور زمین ابھی تک پھٹی نہیں ہے یہ تھوڑی کرامت ہے کچھ تو سوچوچالوں کو میں کہتا ہوں لوگ دنیا ولی کہہ رہی ہے کہ جو جو سرداروں کے ولیوں کے سردار ہیں چر کے در کے کتے بھی ان لوگوں سے اچھے ہیں وہ تو اپنے آپ کو دو یوں سمجھتے ہیں تو ولی ہیں شیخ شادی فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ لوگوں پر یہ لالت پڑی ہوئی ہے کہ عقل ایمان ختم ہے یہ باندر بنے ہوئے ہیں وہ مداری ہیں ڈگ ڈوکی بجاتے ہیں اور یہ ناچ کر کام جو ہے میرے پاس یہ لڑکا خواجہ رہتا ہے قصور میں میں اس کو بلاتا ہوں چار سال رہا ہے وہ سارا کچھ ہلاتا ہے اور کہتا استاد جی بیڑے گھر کیتی رکھتی ہے ایمان دے پتہ نہیں سے جو جی میں حضرت رو پتہ نے اور تو سی کہ انہاں توبہ کیتے ہیں کیتا ہے سب اچھا جی ایڈا وڈے کمہ تو رجوع کیتا ہے تو پھر عوام دے درجے چے کہ خواس اولیاء دے درجے چے یہ کتے لکھا ہے کہ ولیہ میں کھچا ماران کوفر دیاں گھلان کرنے اولیاء کے شتحات اگر ہم نے دیکھیا ہے تو وہ قابل تعویل ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں دوسپٹل میں امام پر آخری تین سالوں میں میں گیا ہوں اور جو میری سکون کی بارگاہ میں تھی نا وہ ادھر آ کے نہیں مجھے آپ لوگوں کو سکون کا پتہ نہیں آپ لوگوں کو دل کی اصلاح کا پتہ نہیں آپ لوگوں کو تجیے کا پتہ نہیں آپ لوگوں کو طریقت کا پتہ نہیں شیطان کیسا لانتی ہے میں حیران ہو گیا ہوں یار دیکھو مولانا یہ میرے پاس ابھی الفجر السادق کتاب پڑھی شیخ جعفر بن ادریس الفتانی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ میں لکھا ہوا ہے صدی ہجری کے اندر ایک دجال نے دعوی کر دیا میں حضرت عشا ہوں بڑے بڑے خوارے تھے کاموں سے ہونے شروع ہو گئے جن کو لوگ کرامتے کہتے ہیں دڑا دڑ ہزاروں دنیا ایک شیخ شیخ عبداللہ اللہ وریاغلی مال کی مذہب کے वो वहां नहीं थे उस वक्त बाद में आए तो एक सूरत हाल आप चलेगा उसके पास वो अपनी झोंपड़ी में बैठा हुआ था आपने फरमा तू कौन है उसने कहा ये दलील है मेरी मैं अपनी झोंपड़ी को कहूंगा ये गवाही देगी झोंपड़ी हिली आवाज आई जी हदरतीसा है کہ پر ایک ماری فرمایا اپنے بیلیا پاؤ کنجر آپ بچارے کیا جانے آپ بچارے خود نفس اور شیطان کے شکنجے میں پن ہوئے آپ کو کیا معلوم ہے آپ کیا آگے سنے وہ جناب نا پڑھا رہا کئی دنوں کے بعد اٹھ کر غائب ہو گیا واپس آیا تو کہنے لگا حضرت توبہ کرتا ہوں بہت اچھا کیا ہے آپ نے میرے پاس شیطان جنوں میں سے شیطان آیا اس نے کہا نبوت کا دعویٰ کر تیرے تابع ہو جاؤں گا میں نے دعوا کیا اس نے کہا تو دیوار سے کہے گا نا بول تو میں دیوار میں گھر جاؤں گا بات کروں گا اور سب لوگ سنیں گے آپ کو تو سکون قلب کا پتہ نہیں ہے جب ایمان کا پتہ نہیں ہے یار آپ نے عجیب سی عجیب سا پہلے یہی لوگ مارفت جب آتی ہے اسی طرح کی بندہ کھچے مارتا ہے کہ آپ نے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ بتائیں کفار کی چیزیں استعمال کرنا آپ آ رہے ہوتے تو آپ کو اتنا معلوم نہ ہوتا آپ کو اتنا حقیقت کھل جاتی میں عارف بلّہ کیا ہوں میں تو عارف باللہ لوگوں کے در کے کتوں کا بھی خدا خادم ہوں. ایمان سے ہمارے دل کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن سے حقیقت اور حق واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حقیقت ارے کیا بزرگان دین فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی مارفت آتی ہے تو باطنی علم ضرور آتا ہے جس سے حقائق کھل جاتے ہیں اگر دل ویسے کا ویسا لانتی ہے اسی حال میں رہ رہا ہے حق باچل کی تمیز ہی نہیں آتی نفس نفس کی ہے پہلے آپ کو بات پتا ہونا چاہیے یہ سکون ہے یہ سکون کیا ہے اگر ایسی میں سو جائے بندوں کو سکون نصیب ہو جاتا ہے مدیشت. نفس پرست لوگوں کا وہ یہ حال ہے ایک ہے نفس سنیں پہلے میں آپ پر سوال کروں آپ ان سے سوال کر لیں کسی کا جواب لے آئے صرف یہ پوچھ پوچھا آپ نے پوچھا آپ کس کام کے لیے میں نے کہا حضرت آپ کی دار کے لیے بحث یا مناورا یہ اس طرح کیوں ہم ایک طالب علم ہے اس زمانے میں بھی آپ ہمارے اللہ کے درجے میں تھے ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کوئی ایسی ہم سے کوئی ہم صرف کے کچھ آئے ہیں اب اب وہ میرا خیال اصل ہو گیا ہم اجازت میری پتہ کیا مجبوری ہے میری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے حق سمجھا دیا ہے میں پورے یقین کے ساتھ ہوں اب جب کوئی ادھر ادھر میں دیکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مہمان نوازی میرا فرض ہے میں اس کو دین حق جتنا ہو سکتا ہے بتاؤں اور تاکہ گمراہی اور کو سے بچ جائے. اس وقت فتنے کتنے دنیا میں اتنے ہیں بیان نہیں کر سکتا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت ان باتوں سے رجوع کر گئے ہیں اب بتائیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے کفر کی جماعت پر گمراہی کی جماعت کو پسند کیا جن کا بڑا رجوع کر رہا ہے کفری آب سے حضرت نے تو رجوع کر لیا جو کلافا مر گئے اسی نظریے میں ان کا کیا بنے گا جام بیا کہنا پڑے گا باقی تشویر جو نبیا سے ہے تربیت اور ایک مہمان کا ہوتا ہے حق صحیح کر رہے ہیں لیکن یہ جو لگتا ہے جس طرح ہم ایک کے تماشے میں بیٹھے اور یہ سارا ہمارا وہ ہمیں اس میں وہاق کا بنایا ہوا ہے مزاق نہیں کر رہا وہ میرے بھائی جو بات وہ کر رہے ہیں حقیقت صرف انداز ان کا ذرا مد انداز ہے لیکن وہ آپ ہمارے مہمان ہیں ہم نے آپ کی خدمت کی ہے پانی منگایا ہے یہ وہ اور آپ میرے شاگردوں کی جگہ ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر پڑھاتا رہا اور پڑھتے رہے آپ تو آ میں اگر ایسی کو بات کر بھی دوں گا تو وہ تو آپ میرے شاگردوں کے اندر جب آپ مان رہے ہیں تو آپ کے اندر فرض بنتا ہے کچھ اس کو آپ یعنی محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ استاد کا یہ کام ہے کہ اسلح کے لیے سب بات کر پتا نہیں کتنے کتنے سخت لفظ بول جاتا ہے ڈنڈے بھی مارتے ہیں استاد لیکن آپ یہ مان رہے ہیں کہ استاد جی بات نہیں ہے آپ کی بس جب شک نہیں ہے تو آپ شک جس میں شک نہیں ہے اس سے نکل کر آپ اس میں چلے ہیں تین سال سے جس میں شک کیا پکا پک ہے کہ حضرت से ही पारगवी क्या करें क्या तो कहे और सुने है। ये क्या तो सुनी सुनाई मेरी इन मसलों पर उसके साथ उधर बात हुई थी जब वो खजूरी में होता था खुद बरहराश तो वो मुनाजरे पे उतरा उसने पास की और मैंने उसको वही झूठा साबित किया था جانے والا یہ میاں آنفی تھا اس وقت کا میاں خلیفہ آتا تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے پتا نہیں کیا نام تھا میرے پاس پڑھنے کے لیے آتا تھا پھر وہ مجھے لے گئے اور آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ڈرامہ تو انہوں نے کافی مجھے داد کیا ادھر جب لے گیا نا مجھے بٹا کر ایسے हل? بڑا بھیڑ جو ہے نا ہاں جی سو شہر تمام دنیا کائنات کے ولیوں سے یہ بات ثابت کر دو میں میں سلسلے میں آتا جاؤ. چشتی قادری، نقش بندی سور شادلی جتنا سلسلے تمام سلسلوں میں سے صرف ایک سے ثابت کر دیں کہ فیض اسی طرح ملتا ہے ورنہ یا رسول اللہ اکرم ला صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ سے بیٹھتے تھے آدھی سے مبارکہ میں آئے بخاری مسلم میں جیسے درخت درختوں کے تنے ہوتے ہیں پرندے آ کر بیٹھ جاندی. دا ٹوٹیا دا. پیر مار دات دے راستے دا بنا خدا راستا। راستا. دے پیر دا ایک پیر دا ویڈیو پیر دا, پیر دا نالا کھول دیا اور میں کیا گل سنو حضرت غالبان سفیان شہری رضی اللہ تعالیٰ کسے آخر جی فلاں قرآن سند پی جانا ہے آپ نے فرمایا کندھ تے کلار کے پھر تھلے قرآن پڑیا جی جی وجن پہ سبزیا سے سچا میں کیا یار سیفیا نو چڑھا دو مریدانے پاکستان کے تھلے حضرات کلار دو پیر وجد ہو کے میں ہے تھلے جان ولی کھاتا پھر پیر نہیں نظر آنا اس طرح کرے ایک شرارتی بندہ سرکار پتا لاگ ریڈا نہیں کرتی بے خود ہی ہوتی حضور سیدنا بابا فرید بابا فرید فرماتے ہیں فرمائے سما وہ کرے سما کے دوران اس پر ہزار مرتبہ تلوار چلائی جائے تو پتہ نہ چلو جلدی سے توبہ کرو مرنے کا کوئی پتہ نہیں ہے پتہ نہیں کس وقت موت آ جاتی ہے اسی حال میں چلے گئے پکے مجر یہ میری مہمان نوازی ہوتی ہے کہ میں جسمانی خوراک بھی دیتا ہوں اور روحانی خوراک بھی دیتا ہوں دونوں خوراکیں کیا مہمان نوازی میں نہیں آئیں گی جب میں دیکھ رہا ہوں یار ایک آدمی میرا دوستی کا دعویٰ کر رہا ہے میرے سے کچھ محبت اور تعلق رکھتا ہے اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے میں خاموش بیٹھ رہا ہوں کیا شمار ہوگا کیا ایمان سے بتانا یہ میں یا کیا کیا کر دیا کیا کر دیا کو ایسی طرح نہیں مسئلہ کون سی بات کو آپ مجھے بتائیں گے نا تو میں بتاؤں گا یار اس طرح کی بات فلاں جگہ ہوئی ہے فلاں بزرگ کے پاس ہوئی ہے بتایا نا میں نے کون سی کر دیا نا جو نے ارے میرے بھائی ایک واقعہ حقیقت ہے سنانا اس میں بڑے بڑے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ایمان سے بتاؤ اب ایک صاحب سے زنا ہوا ہے زنا یہ تو انگل ہے وہ تو زنا ہے زنا ہوا ہے اور کتابوں میں بیان ہوا بخاری مسلم میں لیکن کس لیے بیان ہوا ہے اس لیے تو نہیں ہوا تم زنا کرو اس لیے ہوا ہے کہ یار دیکھو انہوں نے کیا کیسے توبہ کی کیسے ان پر حد جاری کی گئی وغیرہ تاکہ ہمارے لیے سبق بنے تو میں نے بھی بھی لیے سنا لیکن بات ہنسی کی تھی ہنسی بھی آ گئی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جس کو بھی وجہ چیک مجھے मैंने भी कहा वो शरारती बंदा बैठा हुआ था आप शरारती थोड़े आप इस तरह चेक ना करें आप आज देखना चाहते हैं तो मीनारे पाकिस्तान में ले जाए मैंने तो आपको वो तरीका तरीके चलो किसी को दीवार पर चढ़ा लेरारती बढ़े घुमरा है بہت بڑا گمراہ کا. گمراہ گھر ہے حالی گمراہ ایک بھی نہیں سارے اسلام نہیں کہہ سکتے گمراہ ہے میں کسی گروہ اور کسی جماعت اور کسی شخص کے حق میں نہیں میں اسلام کے حق میں ہوں جس کے پاس ہے وہ کہیں میں اس میری بات سمجھ میرا یہ دعویٰ ہے <sniff scindles> کہ جس کے پاس حق کا ہے وہ صحیح جو حق سے ہٹا ہوا ہے وہ گمرا یہ تو ٹھیک ہے یہ اس کائنات میں سوا لاکھ ولی رہتے ہیں ہر دور میں سوا لاکھ ولی ہوتا ہے وہ سوا لاکھ ولی اس وقت چھپے ہوئے ہیں ضرور چھپے ظاہر جتنا بیٹھے ہوئے ہیں نا ظاہر کر پیر کروڑ دی کو کے ہم درویش ہے جد کو سائیکل نہیں اوہد کروڑ کی گیلا اتنا हाले दर हक बन ये फकीर हों दरवे फकीर समझ नहीं लगी न फकीर मोहताज اگر اگر آپ کے نظریے کے مطابق بتاؤں تو آپ فقیر بیٹھے ہیں اگر صحیح فقیر پوچھنا چاہتے ہیں جس کا دل اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو نہ رہے اپنے اعتقاد میں وہ فقیر ہو اور جب اس حال میں پہنچتا ہے پھر اس سے دنیا دور بھاگتی ہے سمجھ آئی کہ نہیں ہے اس کا گزارا مشکل ہوتا ہے دیر میں رکھنا اور پھر آج کل اس دور میں اس وقت ریس کار مارچ کے لیے لوگوں سے پوچھیں کتنا مشکلات ہیں اور حلال کمانا کتنا مشکل ہے پھر سرمایہ دار طبقہ آ رہا ہے اور کرنل کہیں سے آ رہا ہے کے مالک آ رہے ہیں چابی دے رہے ہیں حضور یہ آپ کے لیے میں نے نئی گاڑی زیرو میٹر خریدی ہے صرف آپ ذرا تشریف رکھیں میں ادھر وہاں سڑک تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ بیٹھ جاتے ہیں حضور یہ چابی رکھیں وہ دین لینا نہیں چاہتا اور چابی دینا چاہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ایسے آئے یا نہیں آئی مان سے بتانا یہ فیکٹریوں والے تلے نہیں ہیں क्या फैक्ट्री वाले औरतों से काम नहीं लेते क्या फैक्ट्रियों वाले सूदी कारोबार नहीं करते क्या फैक्ट्रियों वाले एक एक अपनी छोटी सी डब्बी पर भी अपनी बहन को नहीं बिठाते नंगा दावत है जिना के लिए सिना की दावत नहीं है तो और क्या मकसद है उसका काम के लिए औरतें तो नहीं होती काम के लिए तो मर्द होते हैं ایمان سے بتانا مرد زیادہ کام کرتے ہیں یا عورتیں تو کیا وجہ ہے جو زیادہ کام کرتے ہیں وہ تو اوارے پھر رہے ہیں لڑکی بڑھتی ہو رہی ہیں سات عورتیں مرد کے برابر کام کریں محض اس وجہ سے کہ وہ دلہ ہے چکلہ کھولا ہوا ہے پیچھے انگریز نے کہا تگاڑت بند بگاڑت بنا دلّا بند اللہ بنا پیسہ مجھ چلے تیسرا ایک حصہ عورتیں رکھو ہم دکھا سکتے ہیں ہمارے پاس سارا کچھ پڑا ہوا ہے آڈر آیا حکومت امریکہ برطانیہ کی طرف سے عورتیں رکھو زیادہ سے زیادہ کنٹین بناؤ ان کے لیے وہیں جتنا خرچہ ہوگا ایک حصہ تم نے دینا ہے دو حصہ ہم دیں گے Kaisا, عبارت, Kaisا, عبارت, ہے. بہت بہت اور تو سنگار کر کے باہر لاؤ سرکار بس یہی سوال آپ سے کرتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ کوئی پیر آئے وہ گاڑی پڑا دو اترتا ہے تو گوش اس کو امیر ہی پڑے تھے آج کل ان کے مقابلے میں کوئی پیر ہے بھی نہیں امیر کے جہاز سے مطلب جہاز بڑے بڑے یہ بڑے بڑے آپ نے پڑھا ہے سوچ کر بات کرنا یہ ہے کہ امیر سے ان کی عمارت ثابت کریں اور عمارت کس رنگ کی تھی یہ ذرا زیر میں رکھنا حضرت صاحب کے پاس ایک شخص عورت آئی اس نے بچہ دیا حضور اس کو طریقہ سکھا ہے کئی سال کے بعد آئی دیکھا تو وہ بچہ دال کھا رہا تھا آپ مرغا کھا رہے تھے آپ کیا کھا رہے تھے وہ آئی وہ بدگمان ہو گئی اس نے کہا اچھا پی رہا ہے آپ مرغے کھا رہا ہے میرے بچے کو دال پہ لگا رکھا ہے آپ اس حال میں جب پہنچتا ہے تو ذہن میں رکھنا ہے یہ حال جو بتا رہا ہوں اس حال میں جب پہنچتا ہے تو دنیا آتی ہے خدا کے لیے جاتی ہے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو چک اپنی عیاشی یہ ہوش پاک سے عیاشی نہیں ثابت کر سکتے دیر میں رکھنا آپ فوراً اس کے دل کے حال سے متلے ہوئے آپ جتنی ہڈیاں پڑی تھیں اس کو فرماتے ہیں اٹھ اللہ وہ مرغا بن گیا آپ نے فرمایا مائی جی جب ایتھے پہنچے گا پھر یہ کھا لگے گا تو کوئی حرج نہیں کیونکہ پھر کھانا بھی خدا کے لیے ہے اب بتا کروڑ کی گاڑی جو ہے کیا پندرہ لاکھ کی چلو اگر ہم کریں بھی تھیں پندرہ لاکھ کی گاڑی میں پیر صاحب نہیں جا سکتا اور سکتا اور اوپر جو ہے وہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے ہم دینار جمع کرتے رہے آپ نے <سؤال> تو صاف فرما دیا اگر ہم ان دینار ہم بے ادر ہم دینار کا وارث نہیں بناتے جو ان کے وارث ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے جو آتا ہے وہ خدا کے لیے جاتا ہے اگر رکھتے ہیں تو صرف اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے تو کروڑ اپنے چلو کم از کم رشتہ دار پندرہ لاکھ کی گاڑی اوپر رشتہ داروں میں تقسیم ہوتا یہ کروڑ کی گاڑی ہے بلٹ پروف ہے پھر ایک اگلی آخری نشانی یہ بھی ذرا کہیں صوفیاء میں بتانا کہ جب مریدوں میں جاتے تھے تو اصلے سے بھر دو پورے لہس ہوتے یہ بھی ولی کی نشانی ہے بہت بڑی ولی کی نشانی ہے نماز پڑھیں اور دس دس کلاشن کو یہ ولی کی نشانی ہے اوس پاک اوس پاک مجھے ددل پسانی جتنے بزرگان دین تھے نماز بھی پڑھتے تھے تو پیچھے اصلہ ہوتا کیوں کہیں نماز کی حالت میں ہمیں مار نہ جائے کوئی اگر اس حالت میں مر گئے تو کیا بنے گا اس برے حال میں موت آ جائے مست مسجد میں, میں؟ وہی وہ بات ہے گھر ولی نہ سلحت برولی جو مولا روم لی اس کو بھی لاسک ہم نے تو یہ پڑھا ہے قرآن میں لاکھ یا اللہ کے ولی تو جنگلوں میں محافظ نہیں رکھتے وہ تو چلے ہی جنگلوں میں کرتے ہیں ہمارے پیر میرے نشا تاجدار گوڑا رضی اللہ تعالی پہاڑی پر جب رات کو جاتے کرنے کے لیے دس میل دس کلو سفر ہے دس کلومیٹر پیدل جاتے پیدل آتے رات کو وہاں پر شیر تک جیسے شیر تک جیسے جانور رہتے ریدا چاہ کے لمبن مار کے نہ مراد درواز نکلے درجات سارے یہ نکلے نے بھائی ویخ مریدو ہبا خارج ہوئی کرتے ہیں خسرے نولا رکھو نیا دشمنی گھرا جدنے کسی نہیں جہا آ گیا ماشاء اللہ لائی لا ایسے تے چوٹ مارتے چل پاہ میں چکلہ کھولے یہ اتھے رہو پاہ میں سکولے چھے پہ اتھے رہو پاہ میں حکومت پہ کھولے چھے اتھے رہو پاہ میں تو بڑا بڑا دیاری بازیں دنڈی بازیں رسہ گی رہے جو مرضی ہیں کی پی رہو ماشاءاللہ ذکر کازے پاس ہو ذکر تے اللہ بے قریب ہو جائے ذکر تے انہوں کینے مارنے بھائی مارنے دونوں ہیں جنہیں نبی آنگو ٹکر لینی مارنے دونوں ہیں جنہ کتنے تک نفس کی چلے گی چھوڑ دو اس کو. آپ کا دل کہہ رہا ہوگا, اس چشتی باتیں ٹھیک کر رہا ہے لیکن آپ کے سامنے اس وقت عہدہ منصب چاہ مرتبہ یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی اگر نہ بن رہی تو پھر کر رہی okay. حضور سے جوڑے باغ کا صدقہ میں اپنا نفس کی میں تیرے نفس کا حال دیکھ جا اپنی بصیرت ناڑے بصیرت میں رب دیتی یار کی شاید رکاوٹ بن جاتی ہے حق دی تسلیم ہو رہی ہے مان دسیا جی ہے کہ نہیں او نہ دسیا بھئی ایک ٹرک خالی خالی کا ایمانس ایک ٹرک پہ ہوجا خالی ادھر کا مال ادھر لد دیا کنا وقت لگنا دو میں پوچھو پر پوچھو برمادر نیل نے مٹکیا کیدا ڈگا ہو گیا ڈب بابار باہر نکلا چیتا